محمد رسلی اللہ رسول الکریم جو حالات بیاتے ہیں اس کی بنیاد امال پر ہوتی ہے اور اس کا سبب اصلی اور سبب روحانی اعمال ہیں اور سبب ظاہری پھر مختلف چیزیں ہیں ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں یہ سائنس جغرافیہ وغیرہ نیا نیا شروع ہوا تھا پاکستان میں اور پرانے طرح کے لوگ بعض باتوں کو کفر سمجھتے تھے اور ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی سکولوں میں ہمیں پڑھاتے تھے ہم بڑے پریشان ہوتے تھے بعض اوقات گلی سے گزرتے سکول جاتے ہوئے راستے میں لوگ پکڑتے تھے تو کہتے کہ بارش اللہ پاک برساتے ہیں کہ بادل برساتے ہیں کہ یہ اللہ کتاب میں لکھے بارش بدلتے ہیں بادلوں سے پڑھتی ہے اور اگر وہ کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کافر ہو گئے ہیں اور وہاں سکول میں کہیں سکول میں پٹائی کرتے ہیں اتنا پتا نہیں کہ کتاب میں لکھے بارش بادلوں سے پڑھتی ہے بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس طرح کے وہ مجھے یاد ہے پرچے میں ہوا کہ ایک اسباب لکھو ہمارا ایک برسلہ تھا اس نے کہا کہ سوال لکھا ہوا تھا لکھ لو جدا گناہ نو اور دا نتیجے کے دارا جی میں نے ٹھیک ٹھاک ایسے بچا ہوا ہے کہ بدکاری کے نتیجے میں آتی ہوں اور اس کا نمبر تو نہیں مل سکتا مہربانی نمبر دیا دیا جاتا اس کا جغرافی نے اسباب جان کیے ہیں تو یہ اس چیزیں یہ تو سبب اسباب ظاہری ہیں زمین ہل گئی اور زمین کے پلیٹیں ہل گئی ٹکرا گئی آپس میں فزند لگیا یہ تو اسباب ظاہریا ہیں نافذ ہوتا ہے اسباب ظاہرہ کے ذریعے لیکن اس کا فیصلہ ہوتا ہے اسباب روحانی کی بنیاد پر اچھائی اور برائی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے بنیاد اس کی اسباب روحانیہ ہوتے ہیں نافذ خود اسباب زائری کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی ہوئی اللہ پاک نظاب بھیجنا چاہا اس کے لیے اللہ نے ربین کو ہلا دیا وہ مختلف قوموں کے واقعات میں آتا ہے کہ فضلت ہم و رشفا فضل ہومر سیاح کیا پکڑا ان کو زلزلے نے آپ پکڑا ان کو چیخ نے آپ پکڑا ان کو سخت شدید آواہ ہے تو اللہ پاک نے اپنے اخبار ظاہریہ کے ذریعے ہوا کے ذریعے زمین کے ذریعے پانی کے ذریعے اپنی ناراضگی کے فیصلے کو نافذ فرمایا اب یونس رضام کے قوم پر سے ہوا کہ یونس رضام کہہ کر گئے کہ تین دن کے بعد عذاب آنے والا ہے اور انہوں نے جو علامتیں بتائی تھیں قوم نے دیکھی وہ علامتیں ظاہر ہو گئیں قوم کوکل آ گئی انہوں نے بتایا تھا کہ خراب عمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں اور طریقے کے مطابق توبہ کی توبہ بتائب ہوئے توبہ بطائب ہونے کے بعد وہ عذاب جس کے آنے کی اطلاع پیغمبر نے کی ہوئی اس کی اللہ نے ڈال دی کیونکہ خدائی اختیار فقط اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ نے کسی کی خطارت میں نہیں ہوئے اب یہ جو فیصلہ تھا عذاب کے ٹالنے کا اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ یوزو صلی وسلم کو بھی نہیں کی ہوئی تھی جب وہ عذاب نہیں آیا تو اس قوم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جس آدمی سے کوئی جھوٹی بات ثابت ہو جائے تو اس کو یہ قتل کرتے تھے اس بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ لوگ تو میں نے جو بات کہی تھی وہ ہوئی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں نقصان پہنچا سکتے ہیں اب عام آدمیوں کے لیے اپنی جان کا بچانا فرائض میں سے ایک ضروری فریضہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے جو ہے تو اسباب اور ذرائع اختیار کریں اس عام جو مسئلے کے تحت جنسلسلام نے بھی اس بات کا فیصلہ فرما لیا کہ وہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں تاکہ قوم کاکوں سے ان کو یہ نقصان نہ پہنچے لیکن اب یہ مسئلہ کا معاملہ خاص ہوتا ہے ہر بات کے فیصلہ کے انتظار کرتے ہیں ہر بات کے لیے اللہ سے فیصلہ مانگتے ہیں ان کو جو عمر ہوتا ہے سب اس کو کرتے ہیں تو اس بات نہیں ہوا کہ آپ نے جو عام ترتیب تھی اس پر ہی اسباب اپنی اسباب جان کے بچانے کے اختیار کر لی ہے اور وہاں سے چلے گئے اب اس بات پر جو ہے تو بڑوں کی جو ہے تو معمولی باتوں پر بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اس بات پر اللہ سے بارو کا تعالیٰ نے ان کے مچھلی کے پیڑ میں جانے کا فیصلہ فرما دی جی. ایک کسی ایک آدمی کی تصویر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نوزی اللہ جین صلیم سے فرجے نبوت میں کوتاہی ہوئی اور وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے سب بات وغیرہ تھی خیر ان دن طالب علم کا زمانہ تھا یہ تو ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو بڑے بوڑھوں سے بزرگوں سے سنا تھا کہ ہم بیال ہے ماسو خطا ہوتے ہیں ایسی کوتاہی ان سے نہیں ہوتی ہیں تو یہ کیا بات ہوگی ہے مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے ہیں اور کوئی نپا کیا ہے کہ پنجد نہ ہو میں یہ ساری باتیں آئی ہوئی ہیں تو لاکھ ملتا نہیں پڑتے بستی کے پیڑ میں تو کے بتائے پڑھے رہتے ٹھیک کیا بات ہے تو وہ خیر بعد میں پوچھا بزرگوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو فرض واجب کا پورا کرنا ہے فرض واجب کو سنت طریقے سے اور مستحف طریقے سے کرنا اور مستعب سے آگے شریر کا درجہ ہے کام کرنے کا کور افضل درجہ پھیلے اولا امبیال مصلاط اسلام کے ذمے جان بلّہ ہر بات کو اولا ترتیب پر کرنا ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ ان کو اس موقع پر انتظار کرنا چاہیے تھا بس صلی اللہ کی طرف سے یہ ناراضگی آ گئی کہ مچھلی کے پیک میں ڈالے گئے صلی علماء نے مچھلی کے پیک میں ڈالے جانے پر بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معاج ہوا ہے آخر ماللہ پر اور زکری علیہ السلام کو ماراج ہوا ہے آرے کے نیچے ان کی ایک بات پر امر کو اللہ نے نافذ تو فرمایا ہے تو ان, کارے ان کا سے دو ان کا بھی طرح ہوا کہ جب قوم ان کو قتل کرنے کے لیے پیچھے سے آئی تو انہوں نے جلدی سے ایک درخت سے ایک درخت کو, کو گم کیا اور وہ پھٹا اس کے اندر ہو جائے گئے اور اس کے اندر چھپ کیا اپنی جان بچانے کا سب ظاہر اختیار کیا اور اللہ پاک کے چاہ اسی کو رجوع اللہ کرتے اللہ کے طور پر, پر آرے سے حکم دے دیا لیکن اس, اس مجاہدے کے دوران ان کو قرب الہی کی وہ منزل ہوئی ہے جس کو امیالام کی میراج کہتے ہیں تو ان کی میراج آرے کے نیچے ہوئی علیہ السلام کی میراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی ہے ہمیشے کے لیے جب کور بالوں پر تختی لائی جاتی ہے تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک کیپٹن آ... تھا میجر تھا مجھ سے ملنے کے لیے آیا سخت سردی کے دنوں میں کالج میں آیا اور شو شو کر رہا ہے ناک اس کی بہ رہی ہے شو شو کر رہا ہے میرے خیال ہے یہ آرمی میں جب انتخاب کرتے ہیں تو ان ٹی کی پوری فٹنس دیکھتے ہیں آئی ان کی پوری فٹنس دیکھتے ہیں ان کو زکام نہیں لگتا رکھتا تو اس نے کہا جی آج میں نے پوری رات کھلے میدان میں گزاری ہے تو اس کی کمانڈر ٹریننگ تھی کھلے رات میں سردی میں رات گزار کے تو صبح رپورٹ کرنی تھی سے سختی میں اس کو ڈالا ہوا ہے لیکن سختی میں ڈالا ہے اس کا عہدہ بڑھانے کے لیے جی؟ کمانڈو ٹریننگ کا مقابل ہوا تو پھر کیا دیتے ہیں ان کو جی کوئی ونگ لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں کمانڈو کا ہی ونگ لگ رہے ہیں پیرا ٹوپر کا زندگا ہے ٹماٹر کا بھون لگتا ہے اعظم لگتا ہے ایسے اللہ پاک اپنے بندوں پر سختی لاتے ہیں اپنے قریب بندوں پر سختی لاتے ہیں تو ان کے درجات کو بڑھانے کے لاتے ہیں ہم لوگوں پر جو سختی آتی ہے تو ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کے لیے آتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ پاک گناہ معاف کرواتے ہیں ڈاکٹر بھائی رحمان جہاں سے جا رہا تھا میرا آڈا تک جاتے ہوئے دس تورے سونے کے زبرات گمو گے گمو گے کہا جی ہمارے زورات گمو گے خیر میں نے غور کیا تو آپ لوگوں نے والدہ صاحب نے بینک میں پیسے رکھے میں ہیں فکس ڈپازٹ میں کہاں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بلکہ یہ جو زورات بنے تھے تو یہ فکس ڈپاز سے جو آمدنی سے بنے ہوئے تھے میں کہ برخدار آپ لوگ فاض الحرم من اللہ کے آگے آ رہے تھے چونکہ نماز ذکر والے تھے آپ لوگ فاض الحب من اللہ کے آگے آ کر کے جو کام کرتا ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جنگ میں کہا سلام جنگ نیچے آپ آ رہے تھے لیکن رات میں نماز ذکر کی ہے آپ کی جانوں کو بچا دیے اور مال کے ضائع ہونے پر آپ لوگ بچ گئے ایسا ہوا ہے شاید ان کے دعا منگنے کے ساتھی ہی ان کا نقصان کا ذالا ہو وہ کہ وہ چیز تو نہیں ملے گی کسی اور کسی اور ترتیب سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے دے, دے تو واقعی اس ترتیب سے دگنا اللہ نے ان کو دے دیار دیار فوری ہو گیا سب لوگوں نے دیکھ لیا دگنا ہوا سن دوسرے طریقے اللہ نافذ ہو رہا تھا اس وقت اس سے اللہ نے بچایا تو ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا بعض اوقات تھوڑی سختیوں کے وجہ سے تھوڑی پریشانی وجہ سے بہت عظیم مشکلات سے اللہ نے بچایا ہوا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کھول دے تو ہر ایک آدمی ایک دفعہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی وفات ہونے کے بعد کے چار بیٹھے اور نوجوان بزی رہ گئے پیچھے ادھر اس کی وفات ہوئی ادھر ایک لڑکا گم ہو گیا گم ہو گیا پتہ پینے تین چار سال گم رہا اور اس کے پیچھے رو رو کی ماں کی شامت ہو گئی پھر اگر ہاں جان کسی جگہ سے وہ ملا کوئی چوتھی پانچویں جماعت کو گیا ہوا انگریزی میوزیم میں پڑھتا ہوا غریب لوگ بچوں کو ملا پڑھا پڑھایا میں سے کہا کہ اصل میں Even جانب بلّہ فیصلہ تھا عورت تھی نوجوان تھی پانچ سال اس مجاہد نے اس, اس کے جذبات کو درست رکھا اور رجو اللہ نصیب ہوا اس تکلیف کی وجہ سے اور اللہ نے گرمیوں سے ان سے کباطوں سے بچایا اور اس موقع پر اللہ پاک نے بچے کو لا کر دیا پڑھا لکھا بچہ آ کر آ گیا. نہ خرچہ ہوا نہ کوئی تغلیف ہوئی دے دے دی اور اس وقت اس چار پانچ سال کے مجاہدے میں اس کے باطن کی ترقی ہو کر ساری کے باطن سے پاک وغیرہ کو کوئی بلا ہی کے لات اس کے ہو گئے تو میں گھر میں ہی تھا تو ایک نفیار ڈپارٹمنٹ کی شادی ہو گئی میجر سے میں نے کہا کوئی نہ کوئی, نا کوئی ناچا کیا اسی سے میرے پاس آتے تھے ایک دن جب تو اس نے تو ایسے لڑ رہے تھے وہیں پیٹ ہمارے گھر میں کہ میرا خیال ہو کہ ایک کو گدوں سے پکڑ کے دبوست ہونی شروع کر دیں جو کچھ کیا یہ گئے تو خامد کو ہارٹ اٹیک ہو گئی وہ ہو جو اس کی بیوی کا برا حال ہوا روت وہاں سے آئی آئی پشاور کے رہنے والے پشاور میں آئی کچھ دنوں کے بعد اس نے جو فاروغ زندگی کتابیں پڑھنا شروع کی کتابیں پڑھنا شروع کی تو. اس کو سمجھ آنے لگی فائدہ کہا کہ بڑا اس کا فائدہ ہوا آپ تک رکھی ہوئی ملنے کے لیے آئی نے میں تو اتنے, اتنے بیٹھ تھی کتابیں بھی تھی میرے پاس میں تو سمجھ نہیں رہی تھی سمجھ کر جو مجاہدہ آیا مجاہدہ جو آیا دل کو دل پر چوک لگی دل کو ٹھیس لگی تو تب دل کی کھڑکیاں کھلی دل کے مقام کھلے اور سمجھ لگی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم اور دکھ کے بعد جو اپنی معرفت کی اور اپنے تعالیٰ کی بات سمجھنے کی پرتی کتاف فرما دی تو اس سے بڑی بڑا کیا اعزاز جو آدمی کو ملے ملا رکن اللہ پاک مجاہدات اختیاری ہے جو آدمی نہیں کرتا اپنے اختیار سے مجاہدہ نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اس پر مجاہدات استراریہ لائے جاتے ہیں جبری مجاہدہ آ جاتے ہیں اور مجاہدہ سے اس تکلیف سے ایسا گھل جاتا ہے لیے کی اللہ کے خورد کی منزلیں آسان ہوتی ہیں کتنا ہی؟ پیچھے کتنا سامان ہے اس کو یاد آتا ہے جی اچھا چالیس برس تو نو عمر بچے کے سات آٹھ سال کے اور چالیس سال کی عمر چالیس بیالیس سال کی عمر میں پھر والدین کو معلومات ہوئی اتنا عرصہ تو گزرا ہے اتنے روئے ہیں کہ نابینا ہو گئے اور پاک امران تو بات کی عرض کر رہے تھے جی مضمون شروع سے کیا تھا کیا اس بات کو بیان کرنا تھا کہ حالات جو آتے ہیں یا اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں اور امال کے ایک اسباب روحانیہ ہیں جو اسباب اصلیہ ہیں اور نافذ ہونے کے لیے اسباب ظاہریہ ہیں وہ نافذ ہوتے اسباب ظاہریت سے ٹھیک ہے نا جی اور عام طور پر دنیا داروں کا اور اہل حکومت کا اور سیاسی چھوڑے چھوڑیں دیندار لوگ بھی اس رخ پر سوچنے کے ان کے آلات نہیں ہوتے کہ ساری خرابیاں جو آ رہی ہیں انسانوں کے اعمال کے نتیجے لا رہی ہیں داری؟ لہذا اس کا حل جو ہے وہ ان اسباب کو درست کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے سے ہوگا اللہ کے حضور تو بتائیں بنے سے ہوگا اللہ کے حضور رجوع کرنے سے ہوگا ٹھیک ہے نا سے بات درست ہوگی اس کے بغیر نہیں ہوگی اور اس کی طرف گئے ہم زندہ لوگوں کی نظر نہیں آتے کوئی مصیبت آ جائے خلا تازت پڑھنا دعا مانگنا نظر نہیں آتی آج بھی خلا تازت پڑھیں دعا کریں اللہ کا زور مانگیں کوئی ترقی کو صدقہ خیرات کریں بار ذریعے کو بھی اختیار کریں اختیار کریں کہ اللہ کو حکم ہے اختیار کرنے سے جو سواب ملے گا نہ خیال سے کہ سکے اسباب سے مسئلہ حل ہوگا مسئلہ تو حل کرنے اللہ نے اسباب کو اختیار کرنے کے اللہ کا امر ہے مصنون طریقے سے اختیار کریں گے اس کا جدو سواب ہے وہ سجاب کو حاصل کرنے کے لیے فکر کرنا ہوتا کہ وہ ضرور سواب حاصل کریں وہ حاصل ہو چاروں پر جو فساد ہو رہا ہے اور چاروں طرف جو مصیبتیں ہو رہی ہیں اس کا حل جو ہے وہ اس بات میں کہ ہم خود بھی تو بتائے اپنی زندگی کو درست کریں اور دوسروں کو بھی زندگی درست کرنے کی بات کو سمجھائیں اور چاروں طرف کی سزا بنائیں اور جب تک وہ کباطیں دور نہیں ہوں گی اللہ پاک کے فیصلے نہیں بدلیں گے کے بعد ہمارے ساتھ لکھے ہوئے متعلقات ایسے ہوتے ہیں جو نافذ ہو کر رہے ہیں کچھ آدمی سب کی طرف سے اختاق کرے تو اللہ تبارک و تعالی جب میں کیوں جیسے بہت سا مسئلہ فرما دیتے بہتوں کا بہت موقع مسلان فرما دیتا یہ جو بلاکوٹ کا ززل آیا ہوا تھا نا بلاکوٹ کے کاضی صاحب ہمارے کو دور کے رشتے دار ہیں گھر والی کی طرف سے انہوں کو یہ بانجان کا سامنے بیٹھے ہوئے زیادہ صاحب اس کو یاد ہوگا قالی نے خواب دیکھا اور مزہ آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک فرشتہ اس پہاڑ پر ایک دوسرا پر پہاڑ پر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بستی کے درمیان میں سے تیس کر دیں دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہاں پر مدارس دینی مدارس ہیں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ دین کا کام ہو رہا وہ خوابوں انہوں نے قالی صاحب کو سنایا قالی صاحب نے جمع کی تقریر نے سنایا لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ خواب نے بنانے لگے مزہ نہیں قالد صاحب کو خواب نہیں بنانے لگے رمضان کے مہینے میں جب مدارس بند ہوئے چھٹی جاتی مدارس اور بس دل دلائے اور چند ایک لوگ ان کی دینی میں ان کا مسائل کو آباد کرنا مدرسوں کو آباد کرنا اللہ اللہ کرنا وہ سب کے بچاؤ کا سامان کیلوں میں تھا سب کا بچاؤ اس پر ہو رہا شاہ نے مولانا ربی محمد اللہ کے والد صاحب سے کہا مولانا روم رحمۃ اللہ کے والد صاحب کی اتنی تعریف تھی عوام نے کہ بادشاہ نے خزانے کی چادیاں دے دی جب خزانے کی چادیاں گئی تو والے سے اللہ والے تھے انہوں نے اپنے مجرم سے کہا کہا کہ آپ کو آپ کو دادا بادشاہ کیا کہنا چاہتا ہے لیکن کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بادشاہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ سے ہمیں خطرہ ہے یا باقی سب کچھ آپ کہو گے اب خزانے پر قبضہ کب کرو گے تو ان نے جواب میں بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں جمعے کی نماز پڑھا کے اپنے مریضوں سے مل کر علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤں گا جب یہ پیغام پہنچا تو اس کے وزیروں نے کہا کہ جمعے کی نماز کروں گا اس کو جمعے کی نماز پڑھ کے مریضوں سے مل کر جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا تو آلات خراب ہو جائے گی تو پھر کیا کرنے کام سے کہیں جمعے سے پہلے کرے جائیں گے سے پہلے چلیں گے ادھر سے تاکاروں کا حملہ آیا ہوا تھا اور یہ اللہ والے اسپائے کے اس مقام کے آدمی تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ رہا تھا عذاب نافذ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اللہ, اللہ کا مقبول بندہ تھا وہ اس کے ہوتے ہوئے عذاب کے نافذ کے نہیں ہو رہے تھے بادشاہ کے حکم سمجھ علاقہ چھوڑا اور نکلے باقی علاقوں سے خالی ہوئے تاکاروں کا حملہ آیا اور ساری دنیا اسلام کو کچرتے بغداد کو کچرتے ان کا خیال تھا کہ ہم اس, اس کو نکال کر اس کے مصیبت سے جان چڑھا رہے ہیں اور حالات یہ ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کو صحیح سالم ہو، ان کو صحیح سالم اس ماحول سے نکال کر باقیوں پر عذاب لا رہا تھا حالات یہ تو صحیح سالم نکل جائیں گے باقی آزاد کے لیے پیچھے چھوڑے جائیں گے اس بات میں آپ لوگوں کو واضح کہہ دوں آپ کے اہل حکومت آپ کی اہل سیاست آپ لوگ خود اخباروں میں پڑھنے والے سیاسی پارٹیاں الیکشن کرنے والے ان تجارتوں وزارتوں کو ایسے کفار کے نمائندوں اور ایجنٹ بنتے ہیں ایسے ان کی باتوں کو کہتے ہیں ایسے کفر کی باتوں کو بولتے ہیں ایسی ترتیبوں کو چلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غضب غذب کو دعوت دیتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ ایک بزار آنی جانی چیز ہے اس کی تو اللہ کے دربار میں ایک مچھر کے پڑ کے برابر قیمت نہیں ہے اس میں اور پہلے اپنے آخرت کو اپنے امال کو اپنے آخرت کو ضائع نہ کریں اپنے امال کو خراب نہ کریں اپنے آخرت کو ضائع نہ کریں باقاعدہ عزی شریف کا مفہوم ہے جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی مول لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو مخلوق کے حوالے کر لیتا ہے اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو مخلوق کے ناراضگی مول لیتا ہے تو اللہ اس لیے کافی ہو جاتا ہے لیکن ہماری طرح لوگ جو لوگ سمجھتے ہیں محبا, محبا, آتے, اور ہر روز کوئی نہ کوئی اقدام کر رہے ہوں, خیال ایک موقع محبا, محبا نے کہ آئی تو پی سوٹ پہنے ہوئے رہا تھا فلان جگہ کہ آج تو فلان جگہ سے کی تھی تو اس کے شامل ہونے والا مسورا تھا کھلے وائس چانسلر کی واٹو نہ کوئی اگر چانس کرتے وقت جس کے لیے یہ باقی اور باتیں کرتا کہ یہ کفار پر ثابت کر رہا ہے, پر ثابت کر رہا ہے کہ ہمیں حضرت خواجہ رسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ہیں یہ انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر ہوتے تھے جس طرح یہاں ڈی سی ہوتا ہے نا ہندوستان میں ڈپٹی کلیکٹر ہوتے ہیں تو اس میں انگریزوں کے زمانے میں یہ تھا ڈپٹی کلیکٹر بڑا آئی سی ایس کا تھا اور خواجہ سا چلوار قمیض اور کلہ لنگی استعمال کیا کرتا تھا اس دور میں لیکن آدمی تھے قابل آدمی تھے محنتی دار. تو انگریزوں نے ان کو آنکھوں پر اٹھائے رکھا پورے دو دور کے دوران اور جب ریٹائر ہوئے تھے خان بادر کے خطاب کے ساتھ ریٹائر کیا تو کوئی روشن خیالی کی ترتیب نہیں اختیار کرتا تھا اپنی سیٹ ترتیب یہاں کہ جب کوئی ان کے دوروں کے دوران نمال کے گڑبڑ ہونے کے آلاتے تھے واضح طور پر ان کو کہنے کا وقت ہے اب انہوں نے ملک کو چل رہا تھا گمر کو چلا رہا تھا ان کو قابل نہیں دار تھا اور وہ تنخواہ لینے کے نتیجے میں جانے بلا ان پر عائد فریضا ہوتا تھا کو کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے اپنے منصوبی کو پورا کرنے کے لیے تو ملاز پوچھے, پوچھے, پوچھے کا اپنا کام ہے تو باتیں کو خاص نہیں ہوا کرتے میرے بھائی تو میں اللہ کو راضی کرنے کی ترجیح کو سوچیں اور ساری دنیا اگر ناراض ہو رہی ہے تو اپنا کام کرے صاحب کو بھائی اکثر آتی رہتی ہے کسی کو یاد ہے پرواہ نہ چاہیے اور سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے پیسے نظر تو مرضی جانانا چاہیے پیسے نظر تو مرضی جانانا, جانانا چاہیے پہلا پھر پڑھو گے پہلے مسرا جی سارا جہاں ناراض شاہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے پیسے نظر تو مرضی جانانا چاہیے کس پڑھیں جی گے مسرا وسیع نظر وش نظر سے دیکھ کر یہ فیصلہ اور چاہیے آسان سی بات ہے یہ جب ارون بس شاسر بنا تھا جس کو بات دینے کے لیے کیا تو میں نے کہا ارون صاحب بس دو لفظ پالیسی کے دو لفظ کو بتاتا ہوں جو بہت کامیاب ہے حق اور انصاف ٹھاکر انصاف کامیاب پالیسی ہے صاحب جہاں بھی کرو بس کوئی راضی ہوتا راضی ہونا <laughs> تو سلگ ہے بندے یعنی باقی جو بے دین لوگ آتے تھے وہ دین کے کوئی کام کے مبارے میں کرتے تھے ہم سے پوچھتے تھے لو آدمی نے ہم سے پوچھے بغیر کے کا منظوری اور دوسرا سادہ لو بدھ کا ٹھیک رقم دورانی وہ آ کر فیتا کرنے کے لیے آ گیا ساتھ قوم کے تیس لاکھ روپے بھی دینے کے لیے میں انہیں پر گیا ہوا تھا کہ ہمارے خیالوں صاحب کے پاس گیارون ہوتا تھا خیر جی وہاں سے واپس آیا تو یہ تقویری کو بڑا سمجھتے سالانہ صاحب انہوں نے کسی اور آدمی سے دعوت کروائی اور بیچ میں مجھے بھی بلایا اور اس کو بھی بلایا کیونگریس آئے ہوئے ہیں اس کا کوئی اس کے لیے دعا ہو جائے میں نے ساتھ پوچھا میں نے کہا کون کون آ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ فلنہ آ رہا ہے کہ میں نے کہا میں نہیں آتا ہوں اس وجہ سے میں نہیں آتا ہوں سالانہ صاحب بھی آ رہا ہے میں نے کہا ہمارا تو ان کے ساتھ آنے کے قابل ہوئی ہے لیکن میں نہیں آتا اللہ کی رضا پہلے ہے پیر کی رضا بعد میں ہے <laughs> سے کہا کہ اگر میں جاتا ہوں تو اس کا فیصلہ بدل رہا جو پکڑانے والی وہ بدلنا ہے وہ بدل رہا ہے وہ خیر الگ چند دنوں کے بعد سارے ساری روشن کھا لی ساری روشن کھا اور ساری کیا اس کہتے ہیں کفار کی ترتیبوں کے لئے نرم گوشا رکھنا دری کی ترتیب تو کیا بات تھی جی بات یہ تھی کہ کس طرح شاید سفر پڑوس نا جی جو موبری کو جس سیکھے گا وہ پڑھ سکتا جی بعد میں بیٹھ کے آتی ہوں جی سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے پیشے نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے جی اور جی؟ بسیز نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نا چاہیے کیس پر پکیہ ہوتا ہے باقی ساری چیزیں ہار دنیا ملتی ہے ملے نہیں ملتی ہے سر کھایا کیا کوئی راضی ہوتا ہے مرضی ہے اس کی ناراض ہوتا ہے مرضی سب سے بڑی حمات اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے سے بڑی ہوتی حماقت ہو کہ اللہ کو تو کر رہا ہو ناراض اور مخلوق کو کر رہا ہو راضی ایسے بڑی حمات کیا ہے یہ عظیم معرفت ہے عظیم معرفت ہے اچھے اقام یاد فکرا ہو جا مرغم بلفا بل بل بل شاہ وہ اللہ یاد کو مقصرت فضلہ یوں تو حکمت مینشاہ واسلہ واسن علیم یو تلح حکمت مین شاہ میت الحکمت یا خیرن کثیرہ اسی بات کو شیطان تو یہ کہتا ہے کہ یہ نیک کام کرو گے یہ نقصان ہو جائے گا یہ برا کام کرو گے یہ فائدہ ہو جائے گا اللہ پاک جو ہے وہ نیک مال پر مقصرت کا وعدہ وعدہ دلا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اللہ کا فضل و کرم ہوگا جو روزی میں اضافہ ہوگا اس کا اللہ وعدہ دلا رہا ہے اور جو آدمی اس طرح اس کو سمجھ لیں یہی تو عظیم دانشوری ہے عظیم حکمت تو یہی ہے اور میوۃ الحکمت خیر یہ بات اس کو مل گئی تو یہ عظیم حکمت ہے اور حکمت جو ہے تو جھڑی بوٹی سے راج کرنے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ دانشوری اور سمجھ کی وہ بنیادیں جو بن جانے باللہ پر عطا کی گئی ہیں نئے کا مال کر اللہ کی مدد نئے کا پر اللہ کی رحمت ہے نئے کا سے آخر کی نجات نئے کا سے دنیا کی برکتیں یہ حکمت اس بات کو سمجھ وہ کہتے ہیں اس کو اللہ کے درمیان فخر ہوتی ہے خیرا جس کو یہ حکمت دے دی گئی کہ فخرا شیتان کی وہ بات ہو اللہ یادو کا فلاں اس کو سمجھ گیا اس کو گیا حکمت ملی ہے نا اللہ تبارو کا فلا اس کا فرمایا جی ٹھیک ہے نا ساری محنت اس کے کرتے ہیں اس کو بولتے سنتے ہیں کہ ہمارا اپنا دل بات میں فرمتوجی ہو اس کو سیکھے سمجھے اور اس کو جو حاصل کر آج اس میں بھی اسی میں ہے۔ اللہ